اور جب نبنی اپن ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نب پر ظاہر کر دیا تو نبنی اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی پھر جب نبنی اسے کی خبر دی بولی حضور کو کس نے بتایا فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا